پانچواں سوال ہے کسی عورت کا شوہر مر گیا اب اس کی عدت جیسا کہ 4 ماہ 10 دن ہے عدتِ وفات تو یہ 4 ماہ 10 دن انگریزی ما کے مطابق ہوں گے یا اسلامی ما کے مطابق اللہ تعالی کا فرمان ہے والذین یتوفاون منکم و یذرون ازواجہن یتربصن بأنفسهن 4 اشہر و 10 ترجمہ کنزل ایمان اور تم میں جو مرے اور چھوڑیں وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کو روکے رہے تو عدت وفات جو ہے چار ماہ اور دس دن قرآن پاک سے ثابت ہے بشرط کہ حاملہ نہ ہو تو عدت وفات اس کی کتنی ہے چار ماہ اور دس دن اور اس کا حساب جو لگے گا وہ کمر یعنی چاند کے حساب سے جو اسلامی سال ہے اس کے حساب سے لگے گا اور 10 دن کا اعتبار بھی اس سورت میں ہے کہ جب چاند کی پہلی کو انتقالو ہو چاند کی پہلی کو انتقال ہو اسلامی مہینے کوئی انتیس کا ہوتا ہے کوئی تیس کا ہوتا ہے اکتیس کا نہیں ہوتا نا اٹھائیس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اسلامی مہینہ یا تو انتیس کا ہوگا یا 30 ہوگا تیس کا ہوگا 30 کے چار مہینے لے تو کتنے دن بنتے ہیں ایک سو بیس دن اور باقی دس دن ملائیں تو ایک سو تیس اب چاند کی اگر پہنی کو انتقال نہیں ہوتا تو کیلکولیشن مشکل ہو جائے گی نا کہ مثال کے طور پر جمعہ الا کی چار تاریخ کو اگر انتقال ہوا تو جمعہ الخرا کی چار تاریخ کو ایک مہینہ پھر رجب کی چار تاریخ کو دوسرا مہینہ شابان کی چار تاریخ کو تیسرا مہینہ اور رمضان کی چار تاریخ کو چوتھا مہینہ اور رمضان اور مزید دس دن چودہ تاریخ چودوے روزے پر اس کی عدت ختم ہوگی چودہاں روزہ بھی شامل ہوگا قیاس یہ کہتا ہے ٹھیک ہے نا مگر شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال نہیں ہوا درمیان مہینے میں ہوا ہے انتقال تو عورت عدت کے ایک سو تیس دن پورے گزارے گی اب ایک سو تیس دن پورے ایک سو تیسواں دن میں اس میں شامل ہوگا عدت وفات کے پھر ایک سو تیس دن پورے گزارے گی